أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم فاتر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لفتدو بہ منصو الاضاب یو ملقیام و بدالحم من اللہ مالم یقون یہ تصبون و بدالہم سی آتما کسب و ہاک بہم ماکانو بہی یس تحزیون مقصد سور ظمر کا اسبات بلعدل تلاقلیہ ورد رد و شبہاتل مشرقین توحید کو عقلی دلائل کے ساتھ ثابت کیا جاتا ہے اور مشرقین کے شبہات کی تردید کی گئی ہے بالخصوص وہ شبہ جو مشرقین اپنے شرک کے جواز کے لیے پیش کرتے ہیں ماں ن ابم القربو نا الا ذلفہ یہ ہمارے وسیلے ہیں ہم انہیں فریاد کرتے ہیں اور یہ ہماری فریاد اللہ کے دربار میں پہنچاتے ہیں صورت میں بار بار دعوے توحید ذکر کیا گیا ہے صورت پانچ ابواب پر مشتمل ہے باب اول یہ آیت نمبر بیس تک تھا باب دوم آیت نمبر 21 سے آیت نمبر 37 تک باب سوم تیسرا باب آیت 38 سے آیت نمبر 45 تک یہاں سے چوتھا باب ہے جو آیت نمبر 46 سے شروع ہوتا ہے اور یہ آیت نمبر 61 تک ہے 61 تک چوتھے باب میں شروع میں دعوی توحید ذکر کیا گیا ہے اور پھر آیت نمبر سینتالیس میں تخویف اخر بھی ہے کیونکہ آیت نمبر چھیالیس میں دوسرے جملے میں زجر بھی ہے انتط کو مبینہ عبادک کفی ماکان اوفی ہی یکت دنیا میں اللہ کی توحید میں اختلاف کرنے والے تو بروز قیامت اے اللہ تو ان کے درمیان فیصلہ کرے گا تو جب فیصلہ ہوگا معاہدین اور مشرقین کے درمیان تو پھر مشرق یہ پوری دنیا زمین میں جو سب کچھ ہے بلکہ اس کی طرح اور بھی یہ فدیے میں دے اپنے آپ کو عذاب سے چھڑانے کے لیے یہ پہلے تو ہوگا نہیں لیکن اگر ہوگا بھی بالفرض تو یہ قبول نہیں کیا جائے گا اور جس عذاب کا یہ لوگ گمان تک نہیں کر رہے تھے وہ ان کے سامنے ظاہر ہو جائے گا رایت نمبر انچاس میں مشرق انسان کا حال ذکر کیا جاتا ہے جیسے آیت نمبر پینتالیس میں ذکر کیا گیا کہ مشرق توحید سے بڑا چڑھتا ہے توحید بیان کیا جائے تو کافی چڑھتا ہے اور یہ بڑا ناگوار گزرتا ہے لیکن جب اسی مشرق پر تکلیف آتی ہے تو پھر تکلیف میں مصیبت میں صرف اللہ ہی کو پکارتا ہے اور پھر وہ اس کے آلیہ وہ بھول جاتا ہے لیکن پھر یہ خود غرض انسان جب ہم اسے کوئی نعمت اور کوئی خوشی دیتے ہیں تو پھر اپنی طرف نسبت کرتا ہے کہ یہ انا صاحب کا کمال ہے یہ میرا کمال ہے یا یہ اللہ کو پتہ تھا کہ مجھ میں اتنی خیر ہے میں اس کا اہل ہوں تو اسی وجہ سے تو مجھے یہ ملا ہے تو اللہ فرماتے ہیں تم سے پہلے بھی یہ قارون نے بھی یہی کلمات یہ کہے تھے رعایت نمبر باون میں جی ان کے استقبار کا یہ سبب ذکر کیا جاتا ہے کہ مشرک یہ کیوں تکبر کرتا ہے مال کی وجہ سے مالدار بنا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ مال کی فراخی اور مال کی تنگی یہ کوئی اللہ کے دربار میں قرب اور دوری کی نشانی نہیں ہے جسے اللہ نے مال دیا ہو تو یہ اللہ کے قریب ہے اور جسے اللہ نے کنگال رکھا ہو تو وہ اللہ سے دور ہے ایسا نہیں ہے بلکہ دنیا میں عام اوقات میں ہم دیکھتے ہیں جو انگوٹا چھاپ ہوتے ہیں تو وہ سینکڑوں ہزاروں ورکرس کے مالک ہوتے ہیں اور جو اپنے آپ کو بڑے اقل مند کہتے ہیں تو وہ دوسرے کے ملازم ہوتے ہیں اور وہ دوسروں کی کمپنیوں میں کام کرتے ہیں رعایت نمبر 53 میں ترغیب لطبہ شرک ابھی تک کیا ہے توبے کا راستہ کھلا ہے رجوع کر لو اور اللہ کی طرف پلٹ آؤ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو اور اللہ تمام گناہوں کو بخشنے والا ہے اور آیت میں بڑی تاکیدات یہ ذکر کی ہے اور پھر آیت نمبر چون میں جی کہ توبے میں سر فہرست وہ اللہ کی بندگی کی طرف اور اللہ کی توحید کی طرف پلٹنا ہے توبہ کر لو توحید کی طرف پلٹ آؤ اور پھر ترغیب عل القرآن ہے آیت نمبر پچپن میں کہ اسی توحید پر تم کب مستحکم ہو گے اور تم کب استقامت اختیار کرو گے قرآن کی طرف رجوع کرنا ہے اور اگر آج اللہ کی کتاب کی تابے نہیں کی اور آج تو کی طرف نہیں آئے تو پھر یہاں پہ تین حسرتیں ذکر کی ہیں چپن ستاون اٹھاون میں کہ پھر کل کو یہ حسرت اور افسوس کرو گے کہ کاش کاش کاش آیت نمبر انسٹھ میں پھر وہی بات کہ آج میری آیتیں آئی ہیں مان لو ورنہ پھر کل کو ویومل قیامت ترلدین وجوہ مسو پھر کل کو چہرہ اور منہ کالا ہوگا اور پھر اس کا کوئی فائدہ پھر وہاں پہ اگر حسرت اور افسوس کرو گے اور آیت نمبر 61 میں بشارت ماننے والوں کو یہ دی جاتی ہے یہ اس باب کا خلاصہ ہے یہ پہلے داوئے توحید قل یہ کہ کہہ دیجئے اے پیغمبر اللہ اے اللہ اور اللہ یہ اس میں نحات جو گفتگو کرتے ہیں کہ اللہ دراصل یہ کلمہ کیا تھا تو اس پر ہم نے تفصیلی گفتگو سورہ عمران آیت نمبر چھبیس میں کی ہے یہ قل اللہ مالک الملک تو تل من منتشا و تنز علمل کا مم منتشا وہاں پہ ہم نے اس کلیمے کی تفصیلی گفتگو کی ہے سور عالمران آیت نمبر چھبیس کے تحت یہ جی قل اللہ کہہ دیجئے پیغمبر اللہ اے اللہ کیا خوبصورت کلمہ ہے جب انسان پڑھتا ہے تو دل خوش ہو جاتا ہے اللہ جی اے اللہ فاطر سماوات والارض یہ جی اے پیدا کرنے والے آسمانوں کے یہ فاترا منصوب ہے بنا بر منادا یعنی حرف ندا ہے یا فاطر سماوات اے پیدا کرنے والے آسمانوں کے والارض اور زمین کے عالم الغیب بے تو جاننے والا ہے یہ الغیبی مخلوق سے پوشیدہ باتوں کو کیونکہ اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے یہ غیب جو کہا جاتا ہے تو یہ مخلوق کے اعتبار سے کہا جاتا ہے اور اللہ کے لیے تمام چیزیں وہ شہادہ ہیں وہ بالکل واضح ہیں عالم الغیب والشہادہ تو جاننے والا ہے مخلوق سے پوشیدہ چیزوں کو وہ اور ظاہر چیزوں کو ظاہر اور پوشیدہ سب چیزوں کو تو جاننے والا ہے انت کو بین عباد کا اور اس جملے میں زجر ہے تسلی بھی ہے ایمان والوں کو کہ آج دنیا میں تم لوگوں نے جو توحید کا عقیدہ اپنا رکھا ہے تو ایسا نہیں کہ تم لوگوں کی یہ محنت یہ رائے گا جائے گی بلکہ اس کا عملی فیصلہ بروز قیامت یہ ہو کر رہے گا اور ایسا نہیں ہے کہ بد دنیا ختم تو بات ختم ایسا نہیں بلکہ اس کا فیصلہ ہوگا اور زجر دیا جاتا ہے اختلاف کرنے والوں کو انت کو مبینہ عبادی کا فی ما کانو فی ہی اختلفون تو فیصلہ کرے گا اپنے بندوں کے درمیان فی ماں ان چیزوں میں یہ قانوفی ہی اختلفون ان باتوں میں ان مسائل میں یہ کہ تھے وہ اس میں اختلاف کرنے والے تو جس میں یہ اختلاف کرنے والے تھے اکبرستوں کے ساتھ تو اللہ اپنے بندوں کے درمیان عملی فیصلہ کریں گے دنیا میں تو اللہ نے علمی فیصلہ کر دیا ہے اور جو لوگ قرآن اور سنت کے تابے ہیں دلیل کے اعتبار سے الحمد ان کے دل مطمئن ہیں لیکن دنیا میں تو باطل پرس بھی اپنے آپ کو حق پر سمجھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں حق راستے پر گامزن ہوں بروز قیامت عملی فیصلہ ہوگا اور اللہ فرمائیں گے یہ تو بظاہر اس آیت کا مطلب کیا ہے جب حدیث مسلم کی روایت بھی اس کے ساتھ ملا لی جائے تو تب آیت کا معنی وہ خوب واضح ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تحجد کی نماز میں بلکہ تحجد کی نماز کے آغاز میں یہ دعا پڑھتے تھے بالکل آغاز میں جس وقت ہم یہ سنا پڑھتے ہیں تو آغاز میں ہی تحجد کی نماز میں یہ دعا پڑھتے تھے یہ اللہ رب جبریلا و می کائل و اسرافیل یہ اے جبریل اور می اور اسرافیل کے رب فاترس السماوات والارض اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے عالم الغیب بے اور اے پوشیدہ اور ظاہر ہر چیز کو جاننے والے انتت کو مبین عباد کا فی ماکان و اختلفون تو فیصلہ کرے گا اپنے بندوں کے ماں ان باتوں میں کہ تھے وہ اس میں اختلاف کرنے والے حق پرستوں کے ساتھ تو آگے اللہ کے پیغمبر دعا مانگتے تھے کہ اے اللہ تو فیصلہ کرے گا اہ دنی لمخ تو لفی ہی مین الحق کے کا تو اے اللہ جس چیز میں ان لوگوں نے اختلاف کیا ہے حق سے تو اے اللہ اپنی توفیق سے مجھے اس حق پر استقامت دے اہ دنی ہدایت بمانے توفیق کے ہدایت بمانے استقامت کے یا اللہ مجھے توفیق دے یا اللہ مجھے استقامت دے لمخ الفی ہی من الحق کے حق سے جس چیز میں اختلاف کیا گیا ہے باطل پرستوں نے اختلاف کیا ہے تو مجھے توفیق دے بے ادنے کا تو مجھے استقامت دے اپنی توفیق کے ساتھ ان نقتہ دی منتشا و سرات مستقیم اور بے شک تو توفیق دیتا ہے جسے چاہے سیدھے راستے کی طرف تو اصل میں یہ دعا ہے اور اس دعا میں یہ زجر بھی ہے اور اس دعا میں اپنی استقامت کے لیے دعا بھی ہے کہ اے اللہ مجھے استقامت نصیب فرما کیونکہ صورت میں توحید کا مسئلہ یہ شدو مت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے تو اے اللہ ایسا نہیں کہ یہ لوگ حق سے اختلاف کر رہے ہیں کہیں میرے قدم پھسل نہ جائیں اب اس آیت میں تخویف اخروی یہ کل کو جب اللہ عملی طور پر فیصلہ فرما لیں گے تو پھر اختلاف کرنے والے وہ یہ کہیں گے کہ کاش یہ زمین اور یہ زمین اس کی طرح سب کچھ یہ ہم فدیے میں عذاب سے چھڑانے کے لیے دے دیں پہلے تو ہوں گے نہیں لیکن اگر بالفرض ہو بھی تب بھی قبول نہیں ہوں گے ولو اندین غلوم اور دے اور اگر یہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے شرک کیا ہے ظلم بمانے شرک کے جنہوں نے شرک کیا ہے تو اگر ہو ان لوگوں کے لیے ماں وہ, وہ کچھ فی الدی جو زمین میں ہے ان سارا کا سارا یہ سب کچھ اگر ان کے لیے ہو وہ مت لہو مہو اور اس کی مانند مہو اس کے ساتھ زمین میں جو سب کچھ ہے اس کے اس کے ساتھ اس کی مانند اور اس کے مثل اور بھی مل جائیں سونا چاندی مال اور دولت یہ سب کچھ لف تدو بہ منصو القیاماں تو ضرور بضرور فدیے میں دیں بہی کہ اس مال کو جو زمین میں ہے اور جو زمین کی مانن منسو الآذاب برے آذاب سے بروز قیامت تو لو شرطیہ کا جواب محضوف ہے ماں تو قبل سورہ ہم سور آیت نمبر چتیس میں یہ جواب یہ ذکر کیا گیا تھا ما تقبل منہم تو قبول نہیں کیا جائے گا ان سے و بدا لہم من اللہ ما لم یقون یہ اور ظاہر ہوگا لہم ان کے لیے من اللہ اللہ کی طرف سے ما وہ لم یقون یہ کہ جس کا یہ گمان بھی نہیں کیا کرتے تھے اس کا گمان بھی انہیں نہیں تھا وہ چیزیں ان کے سامنے یہ ظاہر ہو جائیں گی جی امام راضی کہتے ہیں یہ جی امام راضی کہتے ہیں بلکہ امام راضی کے قول سے پہلے یہ جی ان لوگوں کا کیا گمان نہیں تھا اور وہ چیز وہ ان کے سامنے آ جائے گی دو چیزیں مراد ہیں ایک یہ کہ قیامت کا یہ گمان نہیں کرتے کہ قیامت کا دن آ جائے گا اور ہمارے ساتھ حساب کتاب ہوگا بعض بادل موت یہ لوگ توقع نہیں کر رہے تھے کیونکہ یہ تو انکار کرتے تھے تو ان کے سامنے قیامت کا دن وہ ظاہر ہو جائے گا اور اچانک آ جائے گا ان پہ ایک یہ دوسرا یہ کہ دنیا میں یہ لوگ یہ تو اپنے آپ کو حق پر کہتے تھے اور یہ جو شرک کرتے تھے اور پیغمبروں کی مخالفت کرتے تھے تو ان کا گمان یہ تھا کہ ان محتدون ہم ہدایت یافتہ ہیں اور اصل میں حق پر تو ہم ہیں تو جب ان کے سامنے جی ان کے برے اعمال کا وہ نتیجہ ان کے برے اعمال کا وہ بدلہ ان کے سامنے ظاہر ہو جائے گا تو تب جا کر انہیں پتا لگے گا کہ یہ ہم تو یہ ہمارا تو خیال بھی یہ نہیں تھا تو امام راضی کہتے ہیں یہی جو دوسرا معنی میں نے کیا کہ ربما زن السانوں انتقاد الحق الاعتقاد الحق اس الصالح بسا اوقات بعض لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ وہ صحیح عقیدے پر ہیں اور وہ نیک عمل کر رہے ہیں اور پھر بروز قیامت یز ہر اسے ظاہر ہو جائے گا ان اعتقاد کان غلال کہ اس کا عقیدہ تو گمراہی کا تھا اور عمل اس کا وہ گناہوں کا تھا اور بدعات کا تھا تو تب جا کر انسان کو پھر افسوس ہوگا اور نہایت افسوس ہوگا وہ بدا لحم اللہ مالم یقون یہ تسیبون ایک تابعی ہے محمد ابن المنقدر حضرت جابر ابن عبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں یہاں پہ قرطبی نے ان کا واقعہ ذکر کیا ہے اور دیگر علماء نے بھی ذکر کیا ہے محمد ابن المنقدر اور اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ صلف صالحین میں صحابہ کرام تابعین تبا تابعین کہ ان لوگوں کا قرآن سے کیا تعلق تھا اور قرآن کا ایک جملہ اور قرآن کی ایک ایک آیت کا ان پر کیا اثر ہوتا تھا آج ہمارے سامنے پورا کا پورا قرآن پڑا جاتا ہے لیکن ہماری ہماری آنکھ سے ایک آنسو نہیں بہتا پوری کی پوری کتاب ہمارے سامنے پڑھی جاتی ہے لیکن کوئی نہ رونگٹے کڑے ہوتے ہیں بلکہ یوں ہی ایک کان سے سنا اور دوسرے کان سے نکال دیا محمد امد المنقدر ایک رات کھڑے نماز پڑھ رہے تھے تک کہ رونے لگ گئے اور اتنا روئے کہ گھر والے اٹھ گئے گھر والے اس سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ آپ کیوں رو رہے ہیں تو لیکن اس کی آواز ہی سرے سے نہیں نکل رہی اور یہ بات ہی نہیں کر رہے اور وہ رونا وہ بڑھ رہا ہے اور وہ زیادہ ہو رہا ہے گھر والوں نے کہا کہ قریب پڑوس میں ہی ابو حازم ابو حازم تابی وہ رہتے ہیں جائیں انہیں خبر کر دیں اور یہ اس کے دوست بھی ہیں اور انہیں بتائیں کہ محمد ابن المنقدر تمہارے دوست پر تو یہ حال ہوا ہے ذرا آپ ذرا تشریف لے آئیں ابو حازم آ اور یہ اسی طرح رو رہے ہیں ابو حازم نے پوچھا یا اخی مل ابکا کا کیا وجہ ہے کہ آپ رو رہے ہیں اور آپ نے اپنے گھر والوں کو بھی پریشان کیا ہے خوفزدہ کیا ہے آیا کوئی بیماری ہے کوئی تکلیف ہے کیا وجہ ہے تو جب ان کی وہ ان کا رونا تھوڑا سا رکا تو محمد ابن المنقدر وہ اس سے کہتے ہیں کہ ان ہوں مرت بھی آیت فی کتاب اللہ, عز و جل اللہ یہ اللہ کی آیت قرآن کی آیت یہ میرے سامنے گزری تو ابو حازم نے پوچھا کون سی و بدالحم اللہ مالم یقین سبون یہ آیت پڑھ, را... پڑھ رہا تھا اور اس آیت کی وجہ سے یہ حال بنا ہے تو جیسے ہی اس نے یہ آیت پڑھی فبکا ابو ہاضم ایکا ابو ہاضم بھی رونے لگے اور دونوں کا رونا وہ نہایت بڑھ گیا تو گھر والوں نے ابی حازم سے کہا کہ ہم آئے تھے آپ کے پاس کہ آپ اس کا علاج کریں آپ نے تو اسے مزید بڑھا دیا ہے تو ابو حازم نے انہیں بتایا کہ ان کے رونے کی اصل وجہ وہ کیا ہے آج ہم قرآن میں اس جملے سے جو زیادہ سریح جملے ہیں اور سریح آیتیں ہیں انہیں پڑھ لیتے ہیں لیکن کوئی اثر نہیں ہوتا اس آیت کا بھی اور اس جملے کا بھی ترجمہ بظاہر اگر بندہ پڑھ لے تو شاید کوئی فرق نہ پڑے لیکن جب تک قرآن کی اس آیت کو اور اس جملے کو انسان کھول کر بیان کرے تب جا کر قرآن کا اثر وہ دل پہ ہوتا ہے وہ بدال اور ظاہر ہوگا ان کے لیے ان کو اللہ کی طرف سے مالم یقون یہ تسیبون وہ لم یقون یہ کہ جس کا یہ گمان بھی نہیں کیا کرتے تھے وہ لَهُمْ ہم س تو ماں کسب اور ظاہر ہو جائیں گے ان کے لیے برائیاں ان اعمال کی کہ جو انہوں نے کیے تھے ان کی وہ بری جزا اور وہ برائی جو انہوں نے دنیا میں کی تھی کسب کی تھی اس کا وہ برا انجام ان کے سامنے وہ ظاہر ہو جائے گا وَحَاقَ بِهِمْ مَا بھی استاذی اون اور نازل ہو جائے گا ان پر وہ عذاب کہ تھے یہ اس کا مذاق اڑانے والے استحزا کرنے والے ٹھٹا اڑانے والے اب مشرق انسان کا حال ذکر کیا جاتا ہے خود غرض انسان فضا مسل انسان در دا آنا پر جب پہنچتا ہے مشرق انسان کو ذرن کوئی تکلیف دعانا تو پکار اڑتا ہے ہمیں سم ازا خولا ہونے متمنہ پھر جب دیتے ہیں ہم اسے خولا تخویل کہتے ہیں آتا کرنا پھر جب دیتے ہم اسے ایک نعمت اپنی طرف سے وہ تکلیف دور ہو جاتی ہے راہت ملتی ہے تو پھر یہ گھمنڈی انسان کیا کہتا ہے کالا تو کہتا ہے ان نما اوتی تعلیم وہ جو قارونی فطرت ہے وہ اس میں کالا ان نما اوتی تعلیم تو یہ کہتا ہے کہ بے شک مجھے دی گئی ہے یہ نعمت اعلی علم میرے علم کے بلبوتے پہ میرے ہنر سے دراصل یہ میرے پاس علم تھا جیسے آج کے دہری کہتے ہیں دراصل یہ میں نے یہ میری ایجاد ہے اور اصل میں یہ میں نے کمایا ہے اسی طرح بہت سارے ایسے لوگ جن کے پاس مال و دولت اور مال و دولت کے نشے میں وہ گرفتار ہوتے ہیں یہ میری فصل اس لیے اچھی ہوئی ہے میں نے کھاد ڈالی ہے وہ فلا غریب کی فصل اچھی ہونا میری فصل اس لیے اچھی ہوئی ہے کہ میں نے کھاد ڈالی ہے میرا یہ کارخانہ اس لیے اچھا چل رہا ہے میں محنت کرتا ہوں ان نما اوتی تو ہو علم بے شک دیا گیا ہے مجھے یہ آلہ علم میرے علم کے بلبوتے پہ میرے ہنر سے یہی سورہ قصص میں بھی آپ لوگوں نے پڑھا قارون نے بھی یہی کہا تھا یا دوسرا معنی اعلی علم بے شک دیا گیا ہے مجھے یہ سب کچھ اعلی علم یہ اللہ کا علم تھا مجھ پہ بجے اللہ کے علم کے مجھ پر کہ میں اس کا مستحق ہوں علم سے مراد اللہ کا علم بجے علم اللہ کے اللہ کے علم کے مجھ پر کہ میں اس کا مستحق ہوں اور میں اس کا اہل ہوں اللہ فرماتے ہیں یہ تمہیں یہ نعمت کا دیا جانا یہ صحت کا دیا جانا یہ مال کا دیا جانا اس پر اتراؤ نہیں بل ہی یہ فتنتن بلکہ یہ فتنتن آزمائش ہے یہ تمہیں آزمائش کے طور پہ امتحان کے دور پہ دیا گیا ہے ولاکن آخت لا یعلمون لیکن اکثریت ان لوگوں کی نہیں جانتے جاہل ہیں قد خالحدین امن قبل تحقیق کہی تھی یہ بری بات ہاں میں ضمیر یہی جو بری بات ہے ان نماؤتی تو آلہ علم یہ کلمہ سیئہ مراد ہے تحقیق کہی تھی یہ بری بات ان لوگوں نے مین قبل ہم جو ان سے پہلے تھے فما اگنا ماں کان یکسیبون تو کوئی کام نہیں آیا ان کے ماں کانو یکسبون وہ کہ جو تھے یہ کرنے والے کیا مطلب یعنی پھر وہ مال کہ جس مال پہ یہ اتراتے تھے اور یہ تکبر کرتے تھے پھر ان کا وہ کمایا ہوا مال وہ ان کے کوئی کام نہیں آیا نہ دنیا میں اللہ کے عذاب سے بچایا اور نہ آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچا سکیں گے فما اگنا آن ہوں مکان تو کوئی کام نہیں آیا ان کے ما وہ مال کہ تھے یہ کمانے والے اور یا ما کان یکسیبون سے مراد وہ آلیہ کہ جو انہوں نے شرک کیا تھا کہ یہ آلیہ آڑے وقت میں ہمارے کام آئیں گے پھر وہ کوئی ان کے کام نہیں آئیں گے فاسب سی آ تو کسبو تو بس پہنچا انہیں تو بس پہنچی انہیں سی آ تو کسبو برائیاں ان اعمال کی کہ جو انہوں نے کیا تھا سیاحت سے مراد وہ جو برا بدلہ ہے اور وہ جو سزا ہے تو پہنچا انہیں تو پہنچی انہیں سزا ان اعمال کی کہ جو انہوں نے کیا تھا ان کے برے اعمال کی سزا انہیں پہنچ گئی یہ ماضی کے لوگ ہیں اور اب موجودہ ودین دولما اولا اور وہ لوگ کے جنہوں نے شرک کیا ہے ان موجودہ لوگوں میں سے ما کسبو ان قریب انہیں بھی پہنچ جائے گی سزا ما ان اعمال کی کہ جو انہوں نے کیا ہے ان کے شرک کی سزا ان کے برے اعمال کی سزا وہ بمعجزین اور نہیں ہے یہ اللہ سے بھاگنے والے اللہ کو عاجز کرنے والے اللہ سے بھاگ نہیں سکتے کہ اللہ سے بھاگ جائیں گے اور سزا سے بچ جائیں گے اب استعت میں ان کے جو استقبار کا سبب ہے کہ یہ مال ہمارے ہنر سے ہمیں ملا ہے ہم نے محنت کی ہے اور ہم اللہ کے قریب ہیں جس طرح جگہ جگہ اس سے پہلے ہم نے اس پر کافی وضاحت کی ہے تو یہاں پہ بھی قرآن کہتا ہے مال کی یہ کشادگی اور مال کی یہ تنگی یہ اللہ کے دربار میں نہ اللہ کے قریب ہونے کی نشانی ہے اور نہ اللہ سے دور ہونے کی نشانی ہے اولم یا عالم یہ لوگ نہیں جانتے کہ بے اللہ وہ کشادہ کرتا ہے رزق اور بے شک اس مال کی کشادگی میں اور مال کے تنگ کرنے میں لیاتِن ضرور نشانیاں ہیں اللہ کی قدرت کی اس قوم کے لئے کہ جو ایمان لاتے ہیں اللہ کی کتاب پہ وہ ایک شاعر کہتا ہے ولو كانت الارزاق تجري على الحجا حجا عقل کو کہتے ہیں ولو كانت الارزاق تجري على الحجا حلقنا اذم من جهلهن البهائم عقل رزق اگر یہ عقل کے عقل کی بنیاد پہ دی جانی ہوتی کہ جس میں عقل ہے رزق اسے ہی ملے گی تو حیوانات اور جن میں عقل نہیں ہے تو وہ بھوک کی وجہ سے وہ ہلاک ہو چکے ہوتے کیونکہ ان میں تو سرے سے عقل ہی نہیں ہے اور کھاتے سب سے زیادہ ہیں رزق اگر عقل کی بنیاد پہ دی جانی ہوتی تو اب تک بہائم اور یہ چوپائی یہ سب کے سب یہ ہلاک ہو چکے ہوتے ابسایت میں ترغیب التوبہ قل کہہ دیجئے پیغمبر میری طرف سے یہ اللہ اپنے پیغمبر سے کہہ رہے ہیں کہ میرے بندوں کو یہ بات بتا دیں یا عبادی اللہ دین اسف انفسهم کہ اے میرے بندوں اللہ وہ لوگ اصرف اعلی انفسهم کہ جنہوں نے زیادتی کی ہے اپنی جانوں پر لا من رحمت اللہ مایوس نہ ہو اللہ کی مہربانی سے اللہ کی رحمت سے ان اللہ یقف جمیا بے شک اللہ بخشتا ہے تمام گناہوں کو سب گناہوں کو بخشتا ہے انہ غفور الرحیم اور بے شک یہ اللہ الغفور بڑا بخشنے والا الرحیم اور بڑا رحم کرنے والا ہے اس آیت میں علماء نے جو تاکیدات ذکر کی ہیں کہ یہ آیت اتما آیت ہے اور اس آیت میں اتنی تاکیدات ہیں حاصل اس آیت کا یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو اس کی رحمت اتنی بے پایا اور اتنی وسیع ہے کہ انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں وہ جو مکالمہ تھا عبداللہ ابن مسعود اور حضرت عمر کے درمیان وہ ہم سورہ بقرہ میں یہ آیت القرسی کے تحت وہ ہم ذکر کر چکے ہیں کہ حضرت عمر اپنے شاگرد سے کہتے تھے اٹھو سوال کرو اعظم آیت کون سی ہے عبداللہ ابن مسعود شاگرد سے کہتے تھے اٹھو آیت الکرسی حضرت عمر پھر اپنے شاگرد سے کہتے تھے اٹھو سوال کرو اجما آیت کون سی ہے عبداللہ ابن مسعود اپنے شاگرد سے کہتے تھے اٹھو اور کہو ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان سورہ نحل آیت نمبر نوے اٹھو اور سب سے ارجع آیت سب سے امید والی آیت اور سب سے اتما آیت تمہ والی آیت کون سی ہے کہ جو اللہ کی رحمت کی تمہ جو ہے وہ انسان کو دیتی ہے عبداللہ ابن مسود نے کہا اٹھو اور جواب دو قل یا عبادی الذین اسرفوا علا انفسهم لا تقنطو من رحمت اللہ ان اللہ یق فردنو بن گفور رحیم صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے ابو ہو رضی روی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول فرماتے ہیں لویا عالم ال کافرو ما ان اللہ من رحما ما کنتمن یہ کافر کو اگر اللہ کی رحمت کا پتہ چل جائے کہ اللہ کتنا رحیم ہے اور اس کی کتنی رحمت ہے تو اللہ کی جنت سے کوئی بھی نا امید نہ ہو اور اسی حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر اللہ کے اگر مومن کو اللہ کے غضب کا بھی پتہ چل جائے اگر مومن کو اللہ کے غضب کا بھی پتہ چل جائے تو کوئی شخص بھی وہ جہنم سے بچنے کی امید نہ کرے اسی طرح سے ہی مسلم میں یہ بھی ابو ہریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور اس حدیث میں ان لوگوں کا جواب ہے کہ جو یہ کہتے ہیں اگر توبہ کرتے ہیں تو کل کو دوبارہ توبہ وہ توڑ دیں گے کل کو پھر گناہ ہوگا آج اخلاص کے ساتھ توبہ کرو کل کو اگر پھر گناہ ہوا ب تقاضۂ بشریت کوئی پرواہ نہیں پھر کل کو پھر دوبارہ اخلاص کے ساتھ توبہ کرے لیکن ہر بار جب توبہ کرو گے تو اخلاص کے ساتھ کرو گے اسی لیے قرآن کہتا ہے توبو بو توبتن تو بتنسو قرآن میں جو سب سے آخری آیت آتی ہے آخری آیت اس اعتبار سے کہ جس میں یہ خطاب آیا ہے یا ائیوین آمنو یا ائیوین آمنو تو یا الدین آمنو کے ساتھ جو آیت شروع ہوتی ہے یہ قرآن میں سب سے آخری آیت ہے سورہ تحریم کی یا یادین والو ایمان اللہ کی اللہ کی طرف توبہ کرو رجوع کرو اخلاص کے ساتھ توبہ تو بتن نسوحا اخلاص والا توبہ کرو تو یہ حدیث جو ابھی میں پڑھ رہا ہوں تو یہ ان لوگوں کے لیے جواب ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں نفسی ہی یہ قسم اس ذات کی کہ جس کے دست قدرت میں میری جان ہے لو لم تذنبو تم لوگ اگر گنا نہیں کرو گے لذہب اللہ بکم تو اللہ تمہاری اللہ تمہیں لے جائے گا تمہیں فنا کر دے گا و لجا قوم قومی اور تمہاری جگہ ایک اور لوگوں کو لے آئے گا کہ جو گناہ کریں گے لیکن اللہ سے بخشش طلب کریں گے اور اللہ انہیں بخشش کرے گا اسی لیے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ کل کو پھر گنا ہوگا پھر توبہ کر لو بخاری کی روایت میں آتا ہے ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ کی روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے ننانوے قتل کیے تھے قتل تس آتا ہوں تسعین انسان تو بالآخر وہ توبہ کرنے کے لیے نکلا تو ایک مولوی کے پاس آیا ایک راہب کے پاس پیر کے پاس آیا اور اس سے پوچھا کہ میری توبہ ممکن ہے اس نے کہا نہیں بعض جاہل ایسے ہی ہوتے ہیں کہ جو سائل کے حال کو وہ نہیں جانتی یا کم علمی ہوتی ہے اس نے کہا نہیں تمہاری توبہ قبول نہیں ہوتی اس نے کہا اچھا فقط اللہ تو اسے بھی قتل کر دیا سو پورے ہو گئے پھر وہ پھرنے لگا کہ شاید کوئی مل جائے ایک عالم سے پوچھا اس نے کہا بالکل کیوں نہیں لیکن تمہیں اس گناہ کی بستی کو چھوڑنا پڑے گا اس نے کہا ٹھیک ہے راستے میں موت نے اسے آ لیا موت کے فرشتے آئے فخت سمت بھی ہی ملا و ملا العذاب دونوں قسم کے فرشتے آئے عذاب کے بھی اور رحمت کے بھی تو اللہ نے زمین کو یہ حکم دیا کہ تقربی وہ جو نیک لوگوں کی بستی ہے تو وہاں پہ قریب ہو جا اور اللہ نے ایک اور فرشتے کو بھیجا کہ جو ان کے درمیان فیصلہ کرے تو اللہ نے زمین کو حکم دیا اور وہ اس فرشتے نے جو فیصلہ کیا کہ اگر یہ گناہوں کی بستی کے قریب ہے تو جو عذاب کے فرشتے ہیں تو وہ روح لے لیں اور اگر یہ نیک لوگوں کی بستی کے قریب ہے تو پھر رحمت کے فرشتے اس سے روح لے لیں گے اور اللہ نے زمین کو حکم دیا تو وہ نیک لوگوں کی بستی کے قریب ہو گئی اور ایک بالش کے بقدر وہ اس سے قریب تھا تو رحمت کے فرشتوں نے اس سے روح لی اور اللہ نے اسے بخش دیا اسی طرح ترمی کی روایت میں آتا ہے حضرت عنا صبن مالک سے اللہ کے رسول فرماتے اور یہ حدیث قد سی ہے قال اللہ تبار کا وط اللہ رب العزت فرماتے ہیں يبن آدم اے آدم آدم کے بیٹے انجو تنی تم مجھے پکار رہے ہو اور مجھ سے امید رکھتے ہو غفر تو لکما اللہ ما نفی کا ولا ابالی میں تمہیں سب کچھ بخشتا ہوں اور یہ بخشنا میں اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتا یعنی کتنے گنا کئے ہیں آدم آدم انانس سما تمہارے گنا یہ اگر آسمان کی چھت کو یہ لگنے لگیں اور اور پھر تم مجھ سے بخشش طلب کرو اور میں تمہیں بخشش کروں اور میں مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے مطلب یہ کہ مجھے کوئی نقصان اور کوئی پرواہ میں نہیں کرتا یہ بڑی اتنی بڑی بات میرے لیے نہیں یبنا <تصفح> کلو اتنی بے قورابل ارد خطایا یہ زمین اگر تم گناہوں سے بھر دو اور پھر تم میرے پاس آؤ لیکن شرط یہ ہے کہ لا تشری کو بھی آ لیکن تم میرے ساتھ کسی کو شریک اور حصہ دار نہ ٹہراؤ میں تمہیں بخش دوں اسی طرح بخاری اور مسلم کی اور یہ دوسری روایت ترمیزی کی روایت میں آتا ہے اور یہ مسند احمد میں بھی ہے عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا کفل لایتمن من عمله کسی گناہ سے وہ پیچھے نہیں ہٹتا تھا ایک دن ایک عورت آئی اور اسے پیسوں کی ضرورت تھی اس نے اسے ساٹھ دینار دیے لیکن ساتھ میں اس سے مطالبہ کیا اور جب یہ اپنی وہ ناجائز خواہش وہ پوری کرنے لگا اور بیٹھا تو وہ عورت وہ کپ کپا گئی اور وہ رونے لگی اس نے پوچھا کیوں رو رہی ہو کیا میں نے تمہیں مجبور کیا ہے اس نے کہا اللہ مجبور تو نہیں کیا بلاکن نہ ہو آمل عمل تو ہو قتو یہ ایسا عمل ہے کہ میں نے کبھی کیا نہیں ہے لیکن مجبوری ہے اور حاجت ہے اس نے کہا اچھا اِذْ جاؤ جَاؤ فَهِيَّ یہ پیسے تمہارے ہوئے اور اس نے قسم کھائی وَاللَّهِ لَا أَعْسِ اللَّهَ بَعْدَهَا أَبَدَا قسم خدا کی آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا اور اسی رات اس کے موت کا فیصلہ ہو چکا تھا فَأَصْبَحَ مَكْتُوبًا عَلَى بَابِهِ صبح اس کے دروازے پہ لکھا ہوا تھا ان اللہ قد کافر کفلی اللہ نے کفل کو بخش دیا بخاری اور مسلم کی روایت میں حضرت آنس ابن مالک سے آتا ہے اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں فراہن یہ لللہ نہیں ہے بلکہ لاہو اشد فراہن لام تاکیب کہ اللہ اپنے بندے کے توبے سے اسے اتنی خوشی ہوتی ہے جب بندہ اپنے رب کی طرف لوٹتا ہے اتنی خوشی ہوتی ہے جیسے تم میں سے کوئی شخص اگر وہ کسی بیابان میں وہ اپنی سواری کے ساتھ وہ جا رہا ہے اور ایک جگہ پہ اور اس سواری پہ اس کا سامان ہے اس کے کھانے کا سامان اس کے پینے کا سامان اور وہ آتا ہے اور وہ ایک جگہ پہ سو جاتا ہے اور وہ سواری جب وہ اٹھتا ہے وہ سواری غائب ہوتی ہے وہ سواری نہیں ہوتی اب یہ شخص اس بیابو گیا بیابان میں یہ پریشان ہو کے بیٹھتا ہے کہ اب تو میری موت یقینی ہے اسی لیے وہ ادھر ادھر تھوڑا سا پٹکتا ہے پھرتا ہے پھر دوبارہ اسی درخت کے نیچے آ کر کہ چلو اگر مرنا ہے تو اسی درخت کے نیچے میں مر جاؤں اور اسی کے سائے میں وہ سو جاتا ہے اور وہ ناد ہوتا ہے فبئی نہ ہوا کا اسی دوران میں جب اس کی دوبارہ آنکھ کھلتی ہے اور وہ سواری جس پر اس کا سارا سامان پانی کھانا یہ سب کچھ پڑا ہے وہ اس کے سرحانے کھڑے ہوتی ہے اور یہ فورن سے اس کے زمام کو اور رسی کو پکڑ لیتا ہے اور نہایت خوشی کے اس کی زبان سے یہ کلمات نکلتے ہیں نہایت خوشی سے اللہم انت ابدی وانا انا ربک کہ اے اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تمہارا رب ہوں نہایت خوشی کے یعنی اب یہ کہنا تو یہ چاہتا تھا کہ انت ربی وانا انا کہ تو میرا رب ہے اور میں تمہارا بندہ ہوں لیکن زیادہ خوشی کی وجہ سے وہ اس کی زبان پھسل جاتی ہے تو جتنا یہ بندہ جتنا خوش ہوتا ہے کہ اس کی وہ بات ہی الٹ حالانکہ شرک کے کلمات کہے ہیں تو اللہ اپنے بندے کے توبے سے اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے لیکن تم توبہ تو کرو رجوع تو کرو قل اللہم مفات السماوات کہہ دیجئے پیغمبر کہ اے اللہ کہ اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے عالم الغیب شہادا تو جاننے والا ہے مخلوق سے پوشیدہ باتوں کو وشہادہ اور ظاہر باتوں کو تو فیصلہ کرے گا اپنے بندوں کے مابین فی ما بہن فی ہی اختلفون ان مسائل میں ان باتوں میں کہ تھے وہ اس میں اختلاف کرنے والے اور اگر ہو ان لوگوں کے لیے جنہوں نے شرک کیا ہے وہ سب کچھ جو زمین میں ہے وہ مت اور اس کے مانن مہو اس کے ساتھ لفت دو بھی اور وہ فدیہ دیں وہ جان چھوڑائیں اس کے ذریعے العذاب برے آزاد سے بروز قیامت تو ان سے قبول نہیں کیا جائے گا اور ظاہر ہوگا ان کے لیے اللہ کی جانب سے وہ کہ یہ گمان بھی اس کا نہیں کرتے تھے اور ظاہر ہوگا ان کے لیے سزائیں سزا جزا ما کسبو ان اعمال کی کہ جو انہوں نے کیے تھے اور نازل ہوگا ان پر عذاب اس کا تھے وہ اس کا مذاق اڑانے والے فضا مسل انسان جب پہنچتی ہے مشرک انسان کو کوئی تکلیف دانا تو ہمیں پکارتا ہے اور پھر جب ہم دیتے ہیں کوئی راحت اور کوئی خوشی اپنی طرف سے تو کہتا ہے کہ بے شک دی گئی مجھے یہ آلہ علم میرے علم کے بل بوتے پہ میرے ہنر سے یا اللہ کا علم تھا مجھ پر کہ میں اس کا اہل اور مستحق ہوں نہ ایسا نہیں بل اس کے لیے بلکہ یہ نعمت اور یہ دیا جانا یہ آزمائش ہے لیکن اکثریت ان لوگوں کی جاہل ہے نہیں جانتے اور تحقیق کہی تھی یہ بری بات ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے قارون نے بھی یہ بات کہی تھی لیکن کوئی کام نہیں آیا ان کے وہ مال یا وہ آلیہ کان یکسیبون کے تھے یہ اسے کرنے والے جو عقیدہ انہوں نے اپنایا تھا وہ اس کوئی کام نہیں آیا وہ مال ان کے کوئی کام نہیں آیا بس پہنچی انہیں سزائیں ان اعمال کی کے جو انہوں نے کیے تھے اور وہ لوگ کے جنہوں نے شرک کیا ہے ان موجودہ لوگوں میں سے بھی ان قریب پہنچے گی انہیں سزا ان اعمال کی کے جو انہوں نے کیے ہیں اور نہیں ہوں گے یہ اللہ کو عاجز کرنے والے اللہ سے بھاگنے والے یا آئے یہ لوگ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ کشادہ کرتا ہے رزق جسے چاہے وہ اور تنگ کرتا ہے ان نفیدا اللہ آیات القو اور بے شک اس کشادگی اور تنگی میں ضرور نشانیاں ہیں اللہ کی وحدانیت کی اس قوم کے لیے کہ جو ایمان لاتے ہیں اللہ کی کتاب پہ کل کہہ دیجئے پیغمبر میرے بندوں کو کہ اے میرے بندو اللہ وہ لوگ جنہوں نے زیادتی کی ہے اپنی جانوں پر کہ وہ مایوس نہ ہو اللہ کی مہربانی سے بے شک اللہ بخشتا ہے سارے گناہوں کو انحو ہو غفور الرحیم بے شک یہ اللہ یہ بخشنے والا اور یہ مہروبان ہے بخاری اور مسلم میں حضرت عبداللہ ابن عباس سے اس آیت کا جو شان نزول ہے وہ بھی ذکر ہے کہ مشرقین میں سے جن لوگوں نے مسلمانوں کو قتل کیا تھا اور اسلام کی مخالفت میں وہ حد سے بڑے ہوئے تھے بدکاریاں کی تھیں اور وہ جب اسلام لانے کے لیے اللہ کے پیغمبر کے پاس آئے اللہ کے پیغمبر سے کہا کہ آپ کی باتیں تو بڑی اچھی ہیں لیکن کیا اسلام لا کر یہ ہماری ان گزشتہ گناہوں کے لیے یہ کفارہ بن سکے گا تو قرآن میں یہ آیت نازل ہوئی کلیا عبادی اللہ اصرف آلہ ان فسم لا تقنت رحمت اللہ اور اسی طرح سورہ فرقان کی آیت نمبر 68 وہ بھی اسی مناسبت سے نازل ہوئی ہے واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین